اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ للہ آپ کے سامنے میں سمجھتا ہوں شاید آپ کی کرامت ہے یا آپ کے استاد محترم کی کرامت ہے یہ کتاب سطح کی مکمل ختم ہو رہی ہے یہ بہت کم آپ کو ایسی مثال نظر آئے گی کہ قدوری جو ہے مدارس میں مکمل کی جائے الحمدللہ یہ بہت اچھی بات ہے اور بڑی اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا آگے چل کر جتنی بھی کتابیں آنے والی ہیں کنت ہے شرح فایا ہے ہدایا ہے فراجی ہے ان کے اہم اہم مسائل यहां للہ آپ نے یہاں سمجھ لی ہے آپ کو تعلق مقرب نے آپ کو سمجھا دیے اب آگے چل کے آپ نے ان کے دلائل پڑھنے مطلع آپ کو پتہ گیا کہ فرائض میں آپ کے سامنے کیا آئے گا وصیت میں آپ کے سامنے کیا آئے گا اجارے میں کیا ہوتا ہے بجو میں کیا ہوتا ہے نکاح میں طلاق میں زکات میں فلاد میں بہارت میں کیا کیا مسائل آتے ہیں وہ آپ کو نقص مسائل اس کتاب میں الحمدللہ للہ بال اصطلاف ان کے ہدایات میں زیادہ تر متن جو ہے وہ حضوری کا لیا جاتا ہے آپ نے یہ مسئلہ یہاں سمجھ لیا اب وہاں پہنچنے کے بعد آپ کو مسئلہ سمجھنے میں زیادہ دقت پیش نہیں آئے مطلب ان آپ پہلے سے سمجھ چکے ہوں گے آگے چل کر بس دلائل ہوں گے دلائل میں یہ کہ آپ کی اقتدارات کسی طرح مضبوط چلتی رہی تو آپ کے لیے سمجھنا بہت آسان ہے اس پڑھی گئی عبارت میں مصنف علی رحمہ نے مناسب کے مسئلے کو ذکر کیا ہے اب آپ درجہ ثانیہ کے طالب علم ہیں اور درجہ ساتثہ میں جا کے کتاب پڑھائی جاتی ہے فراجی اور اس کا مشکل ترین مسئلہ مناسبے کا مسئلہ ہوتا ہے کیا کہ نہیں سمجھ آئے نہیں تو میں مختصر آپ کے سامنے عرض کروں گا باقی اس کی تفصیل آپ کو انشاءاللہ شاء اللہ نویز وہاں چل کے سمجھ میں آ جائے گا مناسب کا اصل معنی ہی ہوتا ہے جیسے استاد مقرر نے آپ کے سامنے تشریح کی ہوگی کہ ابھی ایک میت کا انتقال ہوا ہے اور اس کے واسع کے درمیان وراثت تقسیم نہیں کی گئی کہ ان وراث میں سے ایک بندے کا انتقال ہو جاتا اچھا اس کی وراثت کی بھی تقسیم نہیں کی گئی کہ اس کے ورثاء میں سے کسی بندے انتقال ہو گیا فرض کریں پہلے باپ صاحب باپ کا انتقال ہوا وراثت تقسیم ہوئی اس کے بیٹے کا انتقال اس کے بعد ہو گیا ابھی وراثت تقسیم نہیں ہوئی تو اس بیٹے کی بیٹی کا انتقال ہو گیا تو یعنی ابھی وراثت تقسیم ہوئی نہیں اس سے پہلے پہلے بعض وراث کا انتقال ہو جائے تو اس مسئلے کا حل کیسے کیا جائے گا اس کا اطلاعی نام منافع ایک تو سیدھا سیدھا مسئلہ ہے کہ آپ ہر معیت کا الگ الگ سے حساب و کتاب لگا لیں بس فرض کریں باپ فوج ہوا اس کے دو بیٹے دو بیٹیاں تھیں باپ کا حصہ نکال اس کے حصے کو تقسیم کر دیا دو بیٹے دو بیٹیوں پر دو دن چار اور دو چھ حصہ بنا کر دو دو حصے بیٹے کو اور ایک ایک حصہ بیٹی کو دے دیا اس کے بعد بیٹے کا انتقال ہوا اس کے آگے دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں اس کے حصے کو اس طرح تقسیم کر دیں آگے جو انتقال اس کو اس کے حصے دفتیم. ایک تو یہ طریقہ ہے جسے دیسی طریقہ ہو سیدھا سادہ طریقہ کر ہیں اور ایک یہ اصولی طریقہ اصولی طریقہ کیا ہے کہ اب دیکھیں سب سے پہلے آپ نے میت اول کے مسئلے کی تقسیم کرنی ہے آپ نے پڑھا ہے کہ میت اول کے حصہ نکالنے کا طریقہ کیا ہے ان میں سے آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے زبیل الغروض کون ہے آقاباد کون ہیں زبیل الرحام کون ہیں یہ الگ الگ کرنے ہیں سب سے پہلے زبیل فروض کو اس کا حصہ دینا ہے جو بچ جائے گا وہ آقاباد کو لینا ہے زبیل الرحام کو ان کے ہوتے ہوئے کچھ نہیں ملے گا پھر اس کے بعد دیکھنا ہے کہ مسئلہ کتنے سے بنے گا اس کے بارے میں آپ نے تفصیل اس میں پڑھ لی ہوگی کہ مسئلہ چار سے بھی بنتا ہے آٹھ سے بھی بنتا ہے ٹھیک ہے کہ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بس او مسئلہ چھ سے بنتا ہے کہ اگر یعنی کہ کیا کہتے ہیں دو نو ہیں دو نو ہیں ایک کو نو اول کہتے ہیں ایک کو نو ثانی کہتے ہیں نو اول کا نصف اگر نو ثانی کے کل یا باب کے ساتھ دیکھیں نوئے اول ہے نصف ربع قماً اور نو ثانی ہے سلو سلوسان اور سلط نو اول کا نصف نو ثانی کے کل یا بعض کے ساتھ آئے تو مسئلہ چھ سو ہوتا ہے نو اول کا ربع نو ثانی کے کل یا بعض کے ساتھ مل کر آئے تو مسئلہ بارہ سو ہوتا ہے نویں اول کا سمن نوئے ثانی کے کل یا کے ساتھ مل کر کے آئے تو مسئلہ جو ہوتا ہے اس کی مثالیں جو نہیں ان کی مثالیں آپ کے سامنے سمجھ لگی ہیں تو پہلے سب سے پہلے جو میس فوٹ ہوا ہے اس کا آپ نے اس مسئلے کی تصدیق کر لیجیے تصحیح کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ تصحیح کا اصل مقصود یہ ہوتا ہے کہ قصب جو آ رہا ہے نا کثر جو ادھر ٹوٹ رہا ہے اس کو ٹوٹنے سے بچانا ہے اس طریقے اس طریقے سے تقسیم ہو کہ اگر کٹ ٹوٹنا نہ پائے ٹھیک ہے نہیں لیکن آج کل تو چونکہ یعنی نظام جو حساب و کتاب کا وہ بہت آسان ہے اور بالکل وہ باریکیوں تک حساب چلا جاتا ہے تو آپ سیدھے سیدھے طریقے سے بھی تقسیم کر لیں کہ ایک بٹا آٹھ بیوہ کا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ایک بٹا چھ ماں کا ہے دو بٹا تین بیٹیوں کا ہے باقی چاچوں کا ہے جو بھی تقسیم ہے اس طرح بھی آپ حصے نکال لیں اس کی بھی اجازت ہوتی ہے لیکن ضابطے کے مطابق جس میں اصول کے لحاظ اس میں اور ٹوٹ پتنا ہے اس کے لیے آپ کو پھر تصدیق کا سہارا لینا پڑتا تو سب سے پہلے آپ نے مسئلے کی تصدیق کرنی ہے پہلے مسئلے کی کہ یہ بندہ فوٹ ہوا ہے والد فوٹ ہو ہے اس کے دو بیٹے دو بیٹیاں ٹھیک ہے کہ اس مسئلے کی تصریح کرنے کے بعد اب دوسرا بندہ فوٹ ہو گیا اس کے اور رفار میں اب اس کے مسئلے کی تصحیح کرنی ہے آپ ٹھیک ہے کہ نہیں اب میت اول اور میت ثانی میت اول میں سے اس بندے کو اس وارث کو جو اب دوبارہ مر گیا ہے دوسرے نمبر پر اس کو میت اول سے جو ملا ہے اس کو کہتے ہیں ماں مافی لیت جو اس کے قبضے میں آئے قبض کریں اس کو میت اول سے تین ملا اب میت ثانی جب وہ جا کے مرتا ہے تو اب اس کے مسئلے کی تجزیح ہوتی ہے اس کے تین اعتمادات اس کے کتنے احتمالات ہیں تین اعتماد ایک اعتمال یہ ہے کہ میت جو یہ بندہ دوسرے نمبر پر مرا ہے اس کو پہلے میت سے وراثت میں پھٹ نے تین حصے ملے ٹھیک ہے اور جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے مسئلے کی تصریحی تین سے ہی ہوتی پھٹ چلے اس کے تین ہی بیٹے تھے ٹھیک ہے کہ تو اگر اس کو جو میت اول سے ماں پہ یج جو اس کو ملا ہے وہ اور معیت ثانی کی تفصیل اس کے درمیان بالکل انتفامہ بالکل برابری ہے کوئی سکر نہیں آ رہا جو وہ تین اس کو وہاں سے ملا تھا وہ بے آئی وہی تین اس کے تین بیٹوں کے تقسیم ہو رہا ہے تو قلعہ تھا الفض تو کسی چیز کے ضبط کی ضرورت بھی ہے سیدھا مسئلہ ہے جو اس کو وہاں سے ملا تھا بے نہیں وہی اس کے پورا پر چلا گیا اس میں تفصیم کی ضرورت نہیں ہے دوسری صورت یہ ہے کہ جو میت اول سے اس کو ملا ہے جو نمبر دو پر فوٹ ہوا ہے یہ دیکھیں جو اس کو ملا ہے اور دوسری طرف اس کے جو مسئلے کی کثیح ہو رہی ہے جب اس کو ہم نے میت بنایا ہے اس کے میت کی تصحیح جو تثی ہو رہی ہے مسئلے کی اس کو جو ملا ہے پہلے میت سے اور اس کے اپنے مسئلے کی جو کثی ہو رہی ہے اس میں دیکھیں دو نسبتوں میں سے کوئی ایک نسبت آ سکتی ہے یا تو جو اس کے قبضے میں ہے وہ اور جو میت ثانی تصیح ہو رہی ہے وہ ان کے درمیان اگر نسبت ہے تباین کی تبائین کی نسبت تھی تو تبائن کی نسبت تھی تو پھر جو میت اول سے جو اس کو ملا ہے اس کو تصحیح ثانی کے جمی سے ضرب دیں گے اور اس کے سارے مسئلے مطلب کی تفصیل ہوگی ٹھیک ہے اور اگر تیسری صورت کی ہوتی ہے کہ میت اول سے جو اس کو ملا ہے اور تصحیح ثانی جو ہے اس کے درمیان تباعیوں کی نسبت نہیں ہے بلکہ تواقع کی نسبت ہے وہ بھی آپ نے پڑھ لی کوئی صورت کے اندر تصحیح کے وفق کو اس میت میت اول سے جو اس نے حصہ پایا تھا اس کے جمی کے ساتھ ضرب رہیں گے اس سے مسئلہ کی تفریح ٹھیک ہے یہ تو تھا کہ آپ نے میت اول سے جو اس بندے کو ملا ہے جس کو ماں سے ید کہتے ہیں جو اس کو ملا ہے اور اس کے اپنے مسئلے کی جو تفیح جس کو تفیہ ثانی کہتے ہیں ان کے درمیان تین نسبتوں میں سے کوئی ایک ہوگی تینوں کا حکم آپ کے سامنے آ گیا اب ہر ایک میت کا حصہ نکالنے کا کیا طریقہ ہے اس کے بارے میں مصنف علی رحمٰن نے فرمایا ہے کہ جس کو میت اول میں سے جو حصہ ملا ہے اب ظاہر ہے دوسرا بھی مر گیا تیسرا بھی مر گیا تو اب میت اول کا حصہ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ میت اول کو جو ملا ہے میت اول سے جس بارش کو حصہ ملا ہے اس کو آپ نے ضرب دینا ہے تصحیح ہے میت ثانی کی تصحیح ہے اگر تباہی کی نسبت ہے ماں معصلیت کے درمیان اور کسی کے درمیان تو آپ نے ضرب دینا ہے اس کو تفحیف ہے یعنی پہلے میت کے وارثان کا حصہ نکالنے کا طریقہ کیا ہے آپ نے اس کے حصے کو لینا ہے اور میت ثانی کی کشی سے زرم دے دینا اس سے اس کا حصہ نکلائے گا اور دوسرے میت کے وارثان کے نکالنے کا حصہ نکالنے کا طریقہ مصنف علیہ نے بیان فرمایا کہ انہوں نے سرمایا کہ اس صورت کے اندر میت ثانی کی کا جو کیا کہتے ہیں ترکہ ہے کے وفق سے اس کو ضرب دیں گے میت ثانی کے ترکے کے وفق سے اس کو ضرب دیں گے اس سے میت ثانی کا حصہ نکلا ہے خلاصۂ کلام نے نکلایا کہ میت اول کے حصے کو میت ثانی کے تصے سے, سے ضرب دینا ہے اور میت ثانی کے حصے کو میت ثانی سے وارث کے حصے کو میت ثانی کے ترکے کے وقف سے ضرب دینا ہے اس سے اس کا حصہ نکل آئے گا اس طرح جب ہر ایک کا حصہ نکل آئے گا اس میں پھر عنوان یہ قائم کیا جائے گا کہ القیا کہ اس وقت یعنی کہ دادا چاچا تایا بھائی ان سب کے مرنے کے بعد یہ چھ بندے زندہ رہ گئے ہیں ان کا آپ نے کس طریقے سے حصہ نکالنا ہے حصہ نکالنے کے بعد ہر ایک کے نیچے اتنا اتنا حصہ لکھ دینا ہے اور یہ ہر ایک کا حصہ بن جائے گا اس کو القیا سے تعبیر کرتے ہیں یہ جو زندے تھے مثلاً وہ جا کے تقریب پانچ سو پہ جا کے ختم ہوتی ہے پانچ میں سے پچاس ایک کا ہے ستر تیسرے کا ہے سو تیسرے کا ستر چوتھے کا ہے تو ہر ایک کے نیچے آپ نے اس کا حصہ لکھ ہے جس کو انہوں نے درہم کی مثال سے تعبیر کیا ہے اس کو بس آپ نے ان حصوں کے تناسب کو کہ جو حصہ میت اول کو ملا ہے اس کو آپ نے میت ثانی کے کسی سے ضرب دے کر اس سے اس کا حصہ نکال لینا ہے اس کو دیکھیں وہی زیام سخت متورا کروں ابھی ترکے کی تفصیل نہیں کی گئی تھی کہ حد احد الورث ورثا میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا تعمیر مایوسی کو میت الاول تو اب ورَ میں سے جو اس کو ملا میت اول میں سے جس وارث کو جو جو ملا ہے وہ دیکھیں یم قسم علی ادر ورثہ وہ اس کے ورثہ پر اگر یہ دوسرے نمبر پر جو مندہ خود مار گیا جس کو اپنے میت سے ملا ہے اگر اس کا حصہ اس کے اپنے غرفا کی تعداد پر برابر سے تقسیم ہو رہا ہے سر فخ عطل علی طلم فخ تو یہ دونوں مسئلوں کی تفصیل ہو جائے گی اسی سے جس سے پہلے مسئلے کی تسلی ہوگی برابر ہو جائے گا مسئلہ وہی تین جو اس کو ملے تھا وہ اس کے وارثان میں چلا جائے گا تو یہ ہے کہ وہ تین جو اس کے وارثان تھے اس کو اس کے خانے میں رکھ کر اس کے ہر بیٹے کو ایک ایک دے دیا جائے گا اس کے بعد وہ انلم ٹن فصل میت اول سے جو اس کو ملا تھا وہ اس کی تصحیح پر تقسیم نہیں ہوتا صحیح طور پر اس کا حق المیت الثانی بت فری ذکرنا کا تو میت ثانی کا جو مسئلے کا استخراج ہے اس کی تصحیح اس طریقے کے مطابق کی جائے گی جس کو ہم پہلے ذکر کر آئے سمہ ضربت اقدہ العقی دل کو پھر دونوں مسئلوں میں سے ایک مسئلے کو اگر دونوں میں یعنی اس کے ماں ید میں اور ماں فلیت میں اور تصحیح ثانی میں تبایوں کی نسبت ہو تو پھر دونوں مسئلوں میں سے ایک کو دوسرے پر ضرب دے دیں گے علم یقن بینتحام علیہ یہ دستانی جبکہ معیت ثانی کے تحام میں اور وما تخت میں ہو اور اس کی تٹھی میں توافق نہ ہو بلکہ تباعین ہو تو پھر معیت ثانی کے ماں فلیت کو ضرب دے دیں گے یعنی یعنی تثیح سے امکانتہاں مہم موافق تیسری صورت یہ ہے کہ اگر جو حصہ اس کو میت اول سے ملا ہے اور جو تفسیح ثانی مسئلے کی ہو رہی ہے ان کے درمیان تباین کی نسبت نہیں ہے بلکہ توافق کی نسبت ہے اس صورت کے اندر قبر وقل مسلطی بالکل اس صورت کے اندر مسئلہ ثانیہ کے وفق کو مسئلہ اولا میں ضرور دے دو تو سمجھ تو دونوں میں جو جمع آئے گا صحت بن حلمت اس سے دونوں مصنوعی تفصیل ہو اب ان دونوں کی مثالیں تینوں کی مثالیں خاشیوں میں لکھی ہیں بڑی تفصیل قلم ہے اس کے لیے وقت کی قلت ہے اور وقت اس میں زیادہ لگے گا مثالیں آسان ہیں وہ اپنے طور پر دیکھ لیجیے گا اس کے لیے ضابطہ یہ کلو من لہو شعن المت علی طل اولا تو مثلا اولا سے جس کو ملا ہے اب طریقہ بتا رہے ہیں کہ میت اول کے حصے داروں کا کا حصہ کیسے نکالا جائے گا کہتے میت اول کا جو جو حصہ جس کو ملا ہے مغروب الطیمہ صحت منگ المطلۃانی اس کو ضرط دیا جائے گا مسئلہ ثانیہ کی تصحیح سے جو میت اول سے جس وارث کو جو کچھ ملا ہے اس کو یعنی کہ مسئلہ ثانیہ کی تصحیح سے ضرب دیا جائے گا اور ومن وہ منقانت لہوشی امر المتعلتانی اور مسئلہ ثانیہ سے جو و کو جو کچھ ملا ہے مضروم فی کی وقتی المیت الثانی وہ میت ثانی کے طرقے کے وقت میں ضرب دیا جائے گا وہ یا صحت مسئلۃ المناطف تھی تو جب مسئل مناطقہ کا مسئلہ جو ہے وہ صحیح ہے وہ عرب کا معرفت مایوسی ہوں اللہ خلح براہنی اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک حصے دار کو براہم کے حساب میں سے جو, جو کچھ ملا ہے اس کی پہچان چاہتے ہیں تو تماثا حت منگ المسعلطمان یتیم اور بہین کو آپ تقسیم کر دیں جو مسئلہ صحیح ہوا ہے جس مسئلے کی تفیح نکلی ہے اس کو آپ تقسیم کر دیں اڑتالیس پر فما خرجہ اس سے جو نکلے گا اخذ من منتحام سلیوارسن وارث بسن تو ہر وارث کے شہام میں سے ایک حصہ اس کے لیے مقرر کر دیں فرض کریں جیسے ہمارے ہاں روپے میں چار چمندیاں ہوتی ہیں اسی طرح اڑتالیس پیسے تقسیم کیا فرض کریں مسئلے کی تصویر ہو رہی ہے بہتر سے ٹھیک ہے کہ نہیں مسئلے کی تصویر ہو رہی ہے بہتر سے آپ نے اڑتالیس کو تقسیم کرنا ہے اٹالیس کو جب آپ بہتر میں تقسیم کریں گے تو اٹھتالیس کو جب بہتر پہ تقسیم کریں گے جو جواب آئے گا چھ اشاریہ چھ چھ چھ ٹھیک ہے اس کو آپ نے ضرور دینا فرض کریں بیٹی کا حصہ بنتا ہے آدھا اس کے ساتھ ضرور دیں گے تو جواب آئے گا نصف یعنی کہ اس کا چوبیس اشاریہ ایک تقریباً یہ بن گیا یہ بن جائے گا حصہ بیٹی کا اسی طرح باقی جو ہیں جو انہوں نے حادثے میں مثال دی ہے یعنی آپ نے پہلے اڑتالیس کو تقسیم کرنا بہتر پر جو ایک حصہ نکل آیا اب ایک کے چھ حصے ہیں اس ایک حصہ نکل آیا چھ اشاریہ چھ جو اس کو چھ سے ضرب دیں گے وہ اس کے بارث کا حصہ معلوم ہوگا اس کو چھتیس سے ضرب دیں گے وہ بیٹی کا حصہ نکل آیا اس کو جناب سولہ سے ضرب دیں گے وہ تیسرے حصہ حصہ نکل آیا تو یہ مثال درہم کی یہ دے رہے ہیں کہ فرض کریں درہم میں اڑتالیس ہفتہ آپ نے جو مسئلے کی تصہیح ہوئی ہے آپ نے گرہم کو اس کسی سے تقسیم کرنے ہیں ٹھیک ہے کیا نا ٹھیک ہے نا تو جب آپ نے اس کو اس پہ تقسیم کیا جو جواب نکلا اس کو آپ نے ہر وارث کے حصے سے ضرب دینا ہے ہر وارث کے حصے کے ضرم دینے سے جیسے کہ ہم تقسیم کرتے ہیں آپ عام تقسیمیں کی نا کہ آپ کے سامنے مسئلہ آگے پر چلیں مسئلے کی تصویر ہوئی ہے چالیس سے ٹھیک ہے آپ کے پاس تقسیم ہونے کے لیے آیا ہے پچاس لاکھ روپیہ تو آپ نے پچاس لاکھ کی تقسیم کرنی ہے چالیس پر جواب نکلا ہے پرس نے ڈیڑھ لاکھ روپیہ سوا لاکھ ہے اب وہ ایک حصہ ہے اب اس چالیس میں سے ایک کا حصہ بنتا ہے چودہ اب آپ نے پچاس لاکھ کو پہلے چالیس سے تقسیم کیا ایک حصہ سوا لاکھ نکلایا اس کو آپ نے چودہ سے ضرب دیا پرسن نے وہ جواب بن گیا بیس لاکھ روپیہ تو بیس لاکھ روپیہ اس وارث کا حصہ بن گیا اس کے بعد ایک وارث کا حصہ ہے پانچ چالیس میں سے پانچ حصے بنتے ہیں تو آپ نے چا پچاس لاکھ کو تقسیم کیا چالیس پر جو جواب آیا اس کو آپ نے پانچ سے ضرب دیا اس سے اس کا حصہ میں تقسیم دیا اس طرح یعنی کہ جب اس ترکے کو آپ نے تصویر اور تقسیم کرنا ہے جو بھی ترکہ آپ کے سامنے کروڑ روپے ہے اس کو آپ نے تقسیم کرنا ہے جو مسئلے کی تقسیم کی اس کا جو جواب ایک جواب نکلائے نا اس کو پھر آپ نے ہر وارث کے حصوں سے ضرب دینا ہے پچاس لاکھ کو آپ نے چالیس سے تقسیم کیا جواب آ گیا پر سے سوا لاکھ اب اس میں سے ایک بیٹی کا حصہ چودہ بنتا ہے تو وہ سوال آپ کو چودہ سو ضرور گے تو وہ جواب آ جائے گا آپ کے سامنے تو اس طریقے سے یہ تقسیم ہو جائے گی و اللہ عالم الخب و علیہ مبض و آخر ہیں اگلے سال بھی استاذ صاحب کی نعیت آپ کو مل جائے اور کتاب جو ہے آپ کی کسی طرح ختم ہو جائے کتاب کے ختم ہونے میں بڑی بدقت ہوتی ہے ایک یہ کہ آپ کو مسائل کا پتہ ہی نہ ہو کہ آپ نے پڑھا نہیں کہ مسئلہ تو کیا ہے اس میں تبدیل کے کیا اقسام ہیں پہلے تعطرب کیا ہیں ٹھیک ہے طبابے کن کہتے ہیں بالکل آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے تو پھر اس صورت کے اندر بہت بڑی پریشانی کا سامنا سا. ہوتا ہے اب دعا کریں الحمدللہ رب العالمین عالم اللہ ملا خاطر الم القلیم ربنا آتنا فی دنیا حسن ہے حوصلہ صلاح حسن ہے حوصلہ آغ لکھنا آجا دل خدری رکھنا آجاد یا اللہ ہم سب ساتھیوں کو صحیح نصیب یا اللہ دین سے اللہ ہم سب کو مرت غم تک خدمت کرنے کی کوشش نہیں کرنا اور اس خدمت کے لیے ہم سب کو یا اللہ صحیح معنیٰ الدین کے نفاہدین کو صحیح سمجھ اللہ سب کے یا اللہ جن ساتھیوں نے آج مکمل کی یا اللہ جن کو صحیح سمجھ اور ان سب کو اور ہم سب کو دن خط مشکل قبول و, و منظور کرنا یا اللہ آگے ان کو مزید ترقی کرنے کی کوشش محفوظ کرنا اور جن ساد محترم نے اس محبت اور محنت کے ساتھ ان کو پڑھا ہے یا اللہ ان کی عمر میں حلم میں برکت مفید کرنا ہے خصوصاً آپ کے ساد مخصرم والد صاحب اور ہمارے ساد محسرم حضرت شیر مولانا فرحان رازی رحم اللہ پھر وقت کے لیے جو آپ سرمائیں اللّہ ان کو عالین نے جگہ اور ان کی قبر کے جمت کے بارے کو اقدار بنائے اور اللہ تعالیٰ اس دین سرگرد کو انہیں کے نقش و قدم کا صحیح معنیٰ نکلنے کی توقی محفوظ کرنا اے اللہ ہم سب کو اپنے استادوں کی قدر کرنے کی توقی محفل کرنا یا اللہ یا اللہ جہاں جہاں دین کی محنت ہو رہی یا اللہ اس کا کرنا دنیا بھر کے مجاہدین اسلام کی مدد ان کی نصرت ان کی کرنا یا اللہ ہم سب کے ساتھ اپنے کا جو جو بیمار یا اللہ کے خصوصاً مولانا الاسلام صاحب کی اہلیہ بمار یا ان سے خطۂ کا میلہ عاجلہ مثب اللہ نسل کرنا اور مولاناسلام یا اللہ عالیہ الدین کو جگہ اور ان کی خبر کو جنت کے بابوں کو ایک جائے بنا اور ان کے بچوں کو ان کا بنا یا اللہ ہم سب کے والدین کو عالیہ یا اللہ ہم سب کے ساتھ کا معاملہ کرم اللهم <سؤال> شفت حاتنا إمان الإسلام صلى الله حمثرت نبي الدرون صلى الله عليه وسلم حدث نبي صلى الله ربنا يتقبل منا إنك أنت السميع العليم وثم علينا يا مولانا إنك أنت السواب الرحيم صلى الله تعالى على حريح الحبي محمد وعلى آله وأصحابه وعلى